والسلام على سيد الرسل والسلام على سيد الرسل وخاتم ال محمد المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى آله وصحابه ألس قدق ما فاعوذ باللہ من بسم فا الرحمن یا او ہن باہ دل کف فارب المنافقين واغلظ عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين اندا ہلا گت اس کلونالیا ہلوین منو آلائی وسلوت السلام يا يا رسول يا يا حبیب سامعین السلام علیکم درو تو بعد اس آجز کی دع ہے بارگاہے کادر متلک جل جلا جلا لا چیز ہر شرط تو اپنی رحمت کی پناہ فرماوے خاندان سمیت دوستاں سمیت آفیت سعد تے دارائن بخش برادرم مولانا محمد قاسم صاحب چشتی اور ان دے خاندان والے عائزہ و نے جمال والے خوب شجاع شجاباد دا دے روحانی اجتماع مدب اللہ تبارک و تعالی آلہ ان بندگانہ خدمت قبول عطا فرماوے اس روحانی اجتماع ادر حق اور سچ مبنی حقیقت حقت بری سنن واسطے ملتان تک تو دنیا تشریف لئی محبت اور روک شوق ویکو رکشے ملتان تو آئے نہیں کیونکہ میں گالا کڈنا गाल सुनते बेचारे मुल्तान आए ने और बाकी दे मुकरर बुलाए जा इस कौम न दुआ देंदे ने उठ के दुआ लैन वास्त नहीं आ فرق صرف اتنا ہے اج دام نہد نمائشی والا ماں نام نہاد گمراہے پیران نے اپنی عزت بنائی اور دین دی عزت رولی اور ناچیز نے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اپنی عزت کا خیال نہیں رکھیا صرف نبی سرکار کی عزت کی حفاظت کی نبی دے دین دی عزت دی حفاظت کی حفاظت تو انتقام لے رہے ہیں جنا دینِ نبی دی نبی عزت رول کے اپنی بڑھائیے اللہ تعالیٰ ان نال انتقام پہ لینا کہ دی عزت رول رہی ہے اور دین دی بن رہی ہے اور میں کسویہ پیانا کہ چیکن باکن جو مرضی کرد خواروسی اور مستفا دی, دی عزت اس قوم کے دل دوبارہ آباد ہو سکی سیانے آدھے نے کاندہ چور ایک دن ضرور نپیند ہے. اینا بڑا کھاد हाकम ने मलवंड ने दो नंबर पीर ने दो नंबर मलवंड ने दो नंबर हाकमां ने हाकम तो सारी खर दो नंबर था इना बड़ा कुछ खाधा मुस्तफा करीम दे दीन नु इना जलील किया हर थां और अपने हाथों दीदा दानिस्ता तौर पर सारा कुछ किया سڈے پاک حسین اپنی عزت رول کے دین دی بنائیے تو اللہ تعالیٰ نے پاک حسین دی عزت بنائی یاد رکھنا میرا گلان میرے خلاف بولن والے مخالف طبقہ یہ آخ گے चिश्ती साढ़े खिलाफ है यह नहीं आख सके दीन खिलाफ बोलना मैं कश्मीर दान अगले मुनाजरे च मन के आएं सारे केसटा पैया मुनाजरा हो ना हादा हुंदा होया उन्हों की कोशिश सी ना हो पहलो उन्होंने चैलेंज किया आप आए दावत दीती कि मुनाजरा कर جدو میں قبول کیا شرائت ہو گئی سارا کچھ ہو گیا تاریخ مقرر ہوئی پچھوں فیصلہ کر کے آئے کہ ہوں نہ ہوے جی ہوں تو ساڈا کباڑا کیسٹ سن کے ویکو سالسا نے آدھ ہے یہ فیصلہ دیتا کہ نہ ہوے اور اللہ تعالیٰ ولہ ہو غالب نلہ امریکی اللہ تعالیٰ اپنے کام ہے وہ نہیں سر چاہتے اللہ تعالیٰ چاہتا سر ہو گیا فیصلہ بھی ہو گیا سارا سن لیا موقف سامنے آ گیا کشتہ دو پری پی تین گھنٹے کا موضوع اتے لگا پیا سامنے علمی مذاکرے کے نام سے اتے مناظرے والی کشت پہ رے او من بیٹھے جڑے پاکستان دے مایا ناگ آلم تصور کیتے جان کہ جس صحیح چل رہے ہیں صحیح بول ہیں اور اسا گزارش کرنے سارے نصاب دے خلاف بولو اور سارے وہاں نال لے کے چلو اگر یہ فیصلہ نہ تسر سنو میں جرمدار ہوں اور ایڈے بئیمان کوئی ابو جہل دی نسل بھی ہوتے ہیں کہ نبی پاک پاگپت کہڑے کہڑے موجے ان نہیں وکھائے اور اتلانتی ہوں آدھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ بھر لی چلو میری آواز تے میں بھر لی سوچن دی گل ہے باقیا کی آواز تے پچھا دی ہے دنیا شوکر سیالوی دی آواز پچھاڑ دی, دی اشرب سیالوی صاحب دی آواز پچھا دی مفتی تج برشر صاحب کی آواز پچھا تو سر بندے بول دیکھاف نظر آ سن تمہیں میرے مقابلے کے اندر یا انہوں میں مطلب آواز کر کے تو آواز میرے میرے سارے آواز ہو گئی لیکن اہی گل ہے کہ جب کوئی بندہ بےمان بن کے کسی گلتے اڑ جائے تو پھر یہ ادھر کان چیزر کیونکہ نا چیز تے نا جائز تہنت بہتان تراشیاں لا کے کر کے دینے ہک کا رستہ روکن دی کوشش کیتی جا رہی لہذا دے اس جلسے دے اندر نا چیز نے تو تمتا اعتراضات صرف سنا ہاں ہاں ہاں ہاں ایک, ایک گل کی میں اج مجھ کٹاگا کہ پھر سارا ٹبر مخالف کا کٹھا ہو کے ایک گل کا جواب دے جان میں انہری ہو جاؤں ہاں ٹھیک ہاں ہے دا بھائی دا سنگیو فیصلہ تو آڈے تے چیا تو میم بھی سنو ان بھی سنیا جی میں نہیں کہ نہ سنیا نے فیصلہ جو تا دل کرے من قبول ہے لیکن موضوع تو پہلوں میں اتے جو نعت پڑی سن پہ انہوں سے کچھ منو اعتراضات نے علمی لحاظ نال شرعی لحاظ نال جڑے میں تو آڈے سامنے رکھنا چاہتا مقصود غلطی کا ہے اور میں ایک گزارش کرانگا کہ نات لکھنا نات لکھنا کسی بے علم بندے کم نہیں ہرام الٹا گنا ہے یہ صرف و صرف جید عالم دین امام احمد رضا جیسے اور اللہ دے فقیر پیر مہرے علی شاہ جیسے لکھ سکتے ہیں کہ عام بندے کا کم نہیں یہ پل پور سراط والے تلوار تو تیز ماسا غفلت ہوئی ایمان را ہو جان اللہ تعالی دی حمد و فنا نبی پاک سرکار کی نات صاحب کلام الیا کرام دی منقبت لکھنی کسی بے بندے کا کم نہیں ہرام حرام حرام توبہ کرے اور شاعری دے نیڑے نہ جائے اتے ایک تو یہ آخیا گیا ہے کہ میں عرش مجید دی لوڑ کوئی نہیں تے جنت کافی مدی کافی اس طرح دا کوئی شیر جس دا مفہوم اے وے وہ اتے پڑیا جا رہا سی اور میں نال دی سائلی سن رہا سا یہ آخر سخت حرام ہے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی اعزاز بخشے مولا تے ارش ملا ت اسان اپنے نبی پاک سرکار دی خصوصیت اور شان بیان کر دے آخنے ہیں میاں ساڈے نبی پاک میرا جی عرش بری ہوئی طوحان اللہ! طوحان اللہ! آنے آ نہیں آخ سا بھی فرماندن کہ عرش مجیدش بوت مت کا کریما شریف کتاب پہلی شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلفرائے ہوں جیڑا عرش مجید نبی پاک صاحب صلی اللہ, اللہ تعالی وسلم میراج واسطے اللہ تعالی منتخب فرمایا سڈے واسطے نہ اتنے پہنچنا ممکن ہے اور نہ کوئی تمنا رکھ سکتا ہے جڑا تمنا رکھے وہ بھی بئیمان ہو جائے گا جہا یہ تمنا رکھے کہ مارشے محلہ تک پہنچا وہ ہو بئیمان ہو جائے گا جیڑی دولت سوا لاکھ نبی کسے نبی نہیں ملی اس کی تمنا کرنے کا کیا مقصد ہے یہ تو اسی طرح نوز بلا ہے میرے لال جی کوئی آخے میں اللہ دا نبی بن جا مینو نبی بننے ہی کو نہیں یہ آخری کوفر ہے مینو نبی بننے لوڑ دا لفظ بول سکنا نہ ایتھے تمنا کر سکنا نہ آکھ سکنا کہ کاش میں بن جا نبی یہ آکھڑی کوفر ہے نبی سرکار دی جی شان رحمت کوئی یہ آخ سکتا ہے کہ جی مینو رحمت اللہ لال امین بننے کی لڑ کوئی نہیں اس کا کیا من ہے کی دی جہالت مدی پاک دی عظمت دے سامنے ارش لے لیا کے توہین کرنا تو کھچنا دھونا یہ کہڑی تشریح لکھا ہے نمبر ایک نمبر دو اس گل سے منو اعتراض ہے کہ جنت بڑی جو مردی ہے سونی ہے پر مدی کی کڑائی کوئی نہیں یہ قوم نے جدن دی جنت تو جنت کے دو دودک یہ دونوں تو قوم بیزار ہوئی ہے جہنم دا ڈر کھیا سی جنت کی لالت اے او ہے دیاں دیا ناتاں نعت یہ شروع ہوئی ہیں کہ سڈے مدینہ کافی مدینے والا جنت جائے گا مدینے والے جنت جان گے یہ آتا مینو مدینہ کافی ہے میں جنت نہیں جانا کیسے عجیب گل یا کھو کہ نبی پاک صرف مدینے چہنگے جنت نہیں جانا آپ نے جدو خود مدینے والا جنت جا رہا ہے تو تیچوں کیوں نہیں جانا پر نسیب ہو جاوے صاحب صحابہ اے کرام اہلب بیت امام حسین مدی چھ آئے نت چیوں امام وال دس امام حسین مدینہ چھڈ کر بلا چائے کہ نہیں آئے جی مدینہ جنت نالوں بدھ دے تو پھر مدینہ کیوں چڈیا جنت کی خاطر خدا نا جی پورا قرآن جنت کی عزمت بیان کرتا دا ہے تو ہر کی ہے اصا کہ پچھے شہید ہونا ہے قرانے مجید فرماندا سنا واسال مولا سونا فرمندہ مین لهم الحملہ بے شک کلا خرید کر جاناں تے مال جنت جی آپ جنت لین مدی لین رب آکھے یا تنت کی گل کر ہی نہ مدینے کی گل کر رہی نہیں کوئی نہ اچھا ہوں تو پڑی دیں پیا تو سر مار رہا ہے تو میں گل کی خلاف تے تسا مڑ بھی سر مارتے پاؤ ہوں تو جے میں فیصلہ کرساں میرے نال حق کھے جے جے تو ہر کسی رے کھڑے جے کم اچ کم غلط تو بولیا جائے تو بولتے پیا کرو اتنا نہیں سننے گا میں آ گیا میں صاف کہہ دا بھائی میرے اعتراض ہے مناد کا اعتراض کرتا بھاوے کوئی ناراض ہوئے اگر اسلحہ میں مقصود ہے میری میرا رب سونا ہے قبول کرنا ہے زد نہیں بنا چاہیے یہ اجکل نو لانت آ گئی ہے دنیا دے اندر کہ کوئی سچی گل چک کرے حق دی گل کرے جنت درا دس زد پا لینی یہ جہن مہنگ بندے کی نشانی جڑا جنتی بندہ ہیں، جنتی روئے حق کی گل سنے کی وہ آتا بہن مینو کھلے مار کے دستا بھی مین قبول میں ایک ہو کرنا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی والا وبارک وسلم نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ المریاض الجنۃ سبحان اللہ فرمایا جیڑے میرے گھر تے منبر دے درمیان والی جگہ ہے میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والی تھائیں اے جنت دے باغا دے وچوں ایک باغ اے اے حدیث پاک ہے ہوں میں پوچھنا, سونے نبی اس مبارک جگہ نزت درمایا جنت کا ایک باغ ہے تو جنت کے ایک باغ ایک باغ ندائی جانا جس جنت کا یہ باغ ہے اس جنت نٹائی جانا سمجھ نہیں لگی پھر سمجھو سرکار نے فرمایا جنت کے باغوں کیا مطلب سونے نبی اس مقام کی عزت بیان فرما دڈے اگے ظاہر فرمایا کہ اندر ایان جی کہ جنت کا ٹکڑا ہے. سونا نبی جنت نی عزت کی نگاہ نالتے ویخ د کہ اس اپنی مبارک عزت تھانت د فرما دے جنت دا ٹکڑا ہے اچھا نبی نگاہ جنت ایڈی عزت والی ہے کہ رونے والی تھان ممبر والی مسجد والی سرکار فرما نے ایڈی عزت والی تھان جنت دا ٹکڑا میاں تسان الٹا اج کیتی کھڑے جے آدے جے تھڈو جنت کی او اکنا ہی کو ادور فرما د ایک ٹکڑا ہے مدینہ جنت دا ایک ٹکڑا ہے تو آنا گر کوئی نہیں ہوں سمجھ لگی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماند کہ بے بندہ دینی مسئلے مسلے گفتگو کرن دی بجائے گناہ کر لوے وہ چنگا ہے کرے گا تو گنا گنا سمجھے گا برائی سمجھے گا اتان بچ سکتا ہے جتوں دین گفت چفتگو کرے گا ایمان زائے کر بیٹھے گا جی ہوں جعفر قریشی وہ کافر قریشی جان دری بری مرنے سے پہلے تو مرنے کے بعد परसों मैं हसनाबाद जो खिताब कीता है तो उ तो मैं गल बंदे बंद बैठे सर आने हांडे है वे केसिट मैं फिर आखिया भी सही मैं के निका तुसा अपने दोबारा करो जिना जिन्ह है केसेट जिना तकनीर सुनी मैं मजाक नहीं कर रहा मैं कसमिया प्याद भौकदे के मैं विहड़ी चौक च खड़ोता इधरों डोली आई ادر ڈولی آئی ایک جنادات ایک شادی میں آخر رب نال گل کی رب کلیم بن خلوتا رن گل نہ سن دی ہوگا سڈو رب نال مخاطب ہوئے آخر ربا یہ کیا ماجرا ہے قدرت والو آواز آئی ہے جافرا سچے دا کوج ہاں کھیدا کچھ مردو آئی بلی سا تیرے سونا والے بھی لانتی تھی لانتی ہوں دسو جس خنزیر نو خدا دے بارے بھی پتا نہیں جی رب سونے کا ارادہ کچھ ہو کچھ جاوے پھر رب کا د یہ تو مخلو کے جی ارادے ٹھیک جی خالق تالا دا ارادہ او؟ ٹے نوز بلا ہے من پھر رب کہی شاید ہے ہر جس ابو جہل رب کا پتا کوئی نہیں وہ قوم دہبر بھی ہزار دس دس ہزار آکڑ آکڑ کے تریف دیں ہے کیوں جو اے یہ قوم نٹاں تے نٹاناشیا واسطے لکھ لکھ جدو پیش کر دی پھر قریشی تے انہ واسطے آپ ہی امام غزالی ہونا پوڑیا خدا دا نام اس جگ دے اندر سہ ڈاکو خضر علیہ السلام دے کپڑے پا کے لگے پھر ہیں ہر کپڑے خضر دے دیکھ کے خضر نہ سمجھ لے سونے نبی فرمایا ہے زیابن فی ثیابن بن وقت آنے بگیاڑ بھیڑیے بھیڑیے, بھیڑیے بگیاڑ کپڑے چ لکے ہوباس انسانی چ بگیاڑ ہو گے ساڈا امام اہل سنت آلہ حضرت بریل بھی فرماند سناو آ فرم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سمجھ لگ رہی نئی نہ اللہ د فقی سونے نبی فرمایا یہ ان وقت آنا ہے جو خر راجو لو مو من یمسی کا یومسی مومن و ہو کافر اج د فرمایا وقت ہونا ہے سو بندہ مومن گا شامی کافر ہو جائے گا شامی مومن تو صبح کافر ہو جائے گا اتنا کفر فیل جانا ہوں ایمان دس میں ایک مثال کے تور پہ پیار کرنا انج کفر دے دہاز بتھیر تکریر جی شام کا ٹائم سی وقت سی تو صبح مومن سن شامی کافرو بیٹھے جہے راضی رائے وہ گلتے جنہیں سبھارن لا آ جے صبح کا وقت سی شام مومن ستے سن سو مومن اٹھے نے جلسے چائے نے کافرو بیٹھے نے عزیزم یہ میری ابتدائی گل سی میں ہوں اپنے اعتراضات آسے آنا اعتراض پہلا اعتراض پہلا ہے آخ جی یہ گالا کٹ دیا نمبر کے گالاں کڈنا جی مندہ بولنا تو کوئی نہیں بنتا جی جی جی مستق پتہ کوئی نہیں مینو یہ سمجھاو گے ہاں آج جو گالیاں کا سن لو ان شاء اللہ اس علاقے موڑ کتنی نہیں آخنا گالا کٹد مرے میں کتاب رکھی سمجھ آئی نہیں ہوں سوال یہ اٹھایا ہے کہ گالا کٹتا جی پہلے نمبر تے میں الزامی جواب جب داخی اگلے پاس لیا گا گالا میں کڈنا کتا بلا خنزیر سور جہ حقدار ہیں انہوں دیاں دلے بغیرت بئیمان ان جہے حقدار ہیں انہوں نے ضرور کھڑنا ضرور دینا اور دہ رہا لیکن جڑے اعتراض کرے ہیں میں انہوں کو پوچھنا کیا مولا انیت اللہ سانگڑا ہل والے جہاں تسان شیر پنجاب آخ د سو اتے کئی بابے بیٹھے ہو سن जिना तुला संगले सुनिया होना बाबा जी गां कल मशहूर है, है किवत की आखिया हरत जी इतना न कड़िया जे लड़ाई बन जा शिया बड़े रहते इत लड़ाई बन जाबर से बैठते गए उन्होंने आखिया कि मैं जलसे करावन वाले रोकिया बूर के बच्चों गाला ना कटिया बड़ी मशहूर गल है उन्होंने बल्कि वो इने चिचे नंगे अल्फाज गाला कन कि उन्हों का एक फिकरा मशहूर है अपने मनु पता हों तभी पमनी है मैं थोबा ला छा हाले तक किस टाइम च उन्हों भरिया फिर देश अलफाज नंगे होवन शेरे पंजाब मैं कुत्ता बिला चा खां समझ लगी ने अब्दुल तवाब अछरवी اتے ابد ال تباب اچھروی منہ چلتان اچھیا واسطے جنہوں نے گالا سنیا اوٹ کلوے اتنے وہ مٹا کتنے پھر سرفراز صاحب کتنے تکریر ہوئی سی اچھا تو اس کے آخیا جی اتنا کھوتے بھابی کی ماں چرن ابد ال تواب آخیا ملتان عدگاہ کے جلسے میں کبھی اجت تھی آخیا حوسلہ کرو تو کی میں اتوں نپا جتوں نکلن نہ اچھا سہی دس پرو فائدہ رو جی اس لیے گلکی آن کی آخر جی انٹ کے الفاظ وہ بھی मौलाना अक्रम रजवी मरहूम जानते हो कर अक्रम रजवी साहब मरहूम बोलते होंगे सन दो पात्र अनारा देबंधी दे दे जिथों निकलिया उथे ही वारा कैसे तक साढ़े कोल पे उठ खड़ो बचा कितों आया मुल्तान शरीफ जो आए ने میں دے کدی نہیں آکھیا کہ واپس کر گے اوتھی میرے کو نہیں جی کم ہو سکتا ہوں کی وجہ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام کی وجہ ہے کدی سوچیا نہیں کیوں ہوں ایک مثال سمجھا کے گل کرنا ایک بندہ سنوں سپ ولیٹ گیا پیروں تو سر تو ولیٹ کے فن کٹ کے سر دوں بہ رہا उनगी बेली आए सप मारे रैफल बंदूक लैके आए जदों सप के सामने कर मारे सप्पू तो करे हार मैं भी मरना भलेखी जो कला सप और आखन अस सप मारने वो आखे मैं भी मरना اے باقی دے مولتے ہیں بھابیاں دل بندیاں دے خلاف میں بولنا جڑا مٹ کفر دا موڈ یہودیت دے خلاف تہو دیت کا سپ جہا وہ بلٹی کھڑا ہے تے بھی ساروں جدو میں چکنا رائفل اس یہو دیت کے سپ نے مارن کی خاطر پیر ساروں نے حال ہویا سی بھی گئے और समझ लगी ने कोई ना रौला और कोई नी अगर मैं सिर्फ भाबिया के शिया गाला कहो ही मुला भी भी हजार रुपया मैं दे मेरी तरीक कराऊंगे मेरे जल से रखाऊंगे मैं कसमिया प्याना आखन वाह जे सुनना तो चिश्ती सुनो ये मुल भी कोई नहीं एसाला भाविया रखना لیکن کیونکہ میں حق پرست پھر کے پرست نہیں میں کوفر برائی دے خلاف بولنا پاوے لبے لب بریلوی نظر آئے شیلے چھاپی نظر آئے کسی ہاکم نظر آئے کسی پیڑ نظر آئے اندر میں کسی کا لحاظ کرنا میں نبی فضل و کرم دے صرف حق پرستی کا حق کردیا بولنا تار کر کے چیخ دین گلہ کدا کی مطلب سانو نال تونی رکھد سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اور تسا دسو اگلے فرے تک فیصلہ کرو میں فرقہ پرست ہونا چاہیے یا حق پرست ہونا چاہیے سچی بولو ساجا مولا تالا فرمانا اللہ کا دلو یہ دلو ہوا بولی تکو مومنو کسے قوم دی دشمنی سانو نہ انصاف نہ بنا دے عدل کرو انصاف کرو انصاف تکے دے زیادہ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے پڑھ والا دا جھگڑا سرکار فیصلہ فرماندن سن کے یہودی کے حق چلے یہودی سچا تھی وہ کلمے پڑھ والا کوڑا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحاظ فرمایا کہ وہ یہودی یہ کلمے پڑھنے والا میں اس کلمے پڑھن والے نے رسول کریم دا فیصلہ قبول نہیں کیتا حضرت عمر دے کول لے کے گیا یہودی نو تے نہودی آخیا عمر کھلو جا گل سن لے یہ فیصلہ تیرے رسول کریم پہلو کر چڑے میرے حق ہے حضرت عمر تلوار لے کے اس مار چڑیا سر وڈیا اس کا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی نے جدو منافق وہ کلمے پڑھ والے برادری رل کے آئی ہے نبی پاک نے کول کہ عمر نے ایک کلمی پڑھنے والے مسلمان نو قتل کریا ہے کیتا ہے اللہ تعالی جو قرآن اتاریا ہے حضرت عمر دے حق کے چتارے اور اللہ تعالی تصدیق فرمائی ہے کہ عمر نے کسی مسلمان نہیں مارا بائیمان مارے ملا جی حرج مما قضیت تسلی تسلیما سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اللہ تعالی یہ آیت پاک اس موقع تازل فرمائی اللہ تعالی قسم اٹھا کے گل فرمائی فلا و ربے کا تیرے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے کدی نہیں ہو گے چیر تیرا فیصلہ نہ منگ پھر فیصلہ من بھی کہ تیرے فیصلے دے خلاف انہوں دے دل تنگی نہ ہوئے تیرے فیصلے دے بعد سالا یجدو جدو فی انفوسم ہارا جا تنگی نہ ہو خوش ہو کے دل قبول کرے جو فیصلہ جو ساڈے نبی ہے سلو تسلیم آ اللہ تعالیٰ فرماندہ سر جھکا لین تسلیم کرن بس حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ فرماند امام جعفر صادق آپ فرماند کوئی بندہ کابے چ پڑے پڑھے رو روزے رکھے حج کرے کردیا کردیا مر جائے پر جی نبی پاک سرکار دی شریعت دے کسے حکم دے خلاف دل تنگی پسند نہیں کیتا فرمایا مشرق مرے گا مومن نہیں مرتا تفسیر روح المانی شریف چکر گل نہ ہوگی تو میں جرمدار سبحان اللہ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ یہ تو میرا سی الزامی جب الزامی جواب. سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ میں جی انہوں میرے تے تھپیا ہے میں بھی تے چنگا تھپ چڑیا انج دی گل پئی نے بھی نکلنی نا ٹھیک ہے نا فر صرف فرق ہے وہ فرقے دے خلاف بول دیا گال چنگیا لگتی ہیں کیوں جو گل جو دوسری برادری دی؟ اپنی تو ہوئی نا تو میں رکھ لینا سارا تو جب اپنی واری آل پچائی جاوے تو سواد تو پھر اگر میں بولاں ये जे अपने जिन्हू बना मेरे मेरा हक आला अपना है मेरा कोई अपना नहीं भूल जा अपने खिलाफ कोई अपना नहीं मैं अपने सके रिश्तेदार अपना नहीं समझता जिना चरण भी सरकार दीन ना मने मैं हमें सारे ने जफा मारी रखा साई अपना नहीं حضرت فاروق اعظم فرماندے یا حق ماں ابکت علی حبیبا حق میرے یار نہیں چڑ دے کی مطلب میں حق بولتا رہاں حق دے چلتا رہاں یار دور ہو گئے کیوں جس آپ ہی تو آدھے جے می سچ نرچ ہے لیکن اینا نال میں اضافہ کرنا بھی سچ نرچا تے ضرور پر لگتی ہیں کوڑے نو سچے کیوں لگن ایک بندہ کچہری سچا ہے ایک جھوٹا ہے جھوٹی گواہی جڑی ہے وہ سچا جا झूठी गवाही सच्चे कौड़ी लगे सच्ची गवाही झूठे न कौड़ी लगनी सची गवाही सच्चे कौड़ी नहीं लगती ते। इनका मतलब यह निकलिया कि सच कौड़ा जरूर है सच में मरचा जरूर है पर लगनिया किनू एन میں میںدیف مبارک سنا پہلے قرآن بھی سنا قرآن مجیب تو بعد حدیف تیواری آئے تو ٹھیک ہے بئیمان واسطے کتا جانور ہر بے انج الفاظ جرآن پا کے چوم تو ٹھیک ہے بلم باہور ہے بلہم بن باہور لوگ مشہور ہے بلم باہور بنی اسرائیل کا بڑا وا سیدنا موسا کلی اللہ علیہ السلام دے خلاف برادری تے اپنی رن دے د تے لگ کے بدعا کرن دا بدوا کرتا الفاظ لگ گئے کتے واگ زبان باہر نکل آئیے اللہ تعالی قرآن مجید دن گل کی حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی منہا العابدین کتاب اپنی چ لکھتے رہے پارو مقام والا سی بلم بن باورا زمین زمیر بیٹھ کے اکھ تانج اٹھاسی ارشے نگاہ دی نگاہ سی ایڈا کرنی والا اس لان تھی سمجھا اور رن رن چکیا بیڑا غرق کر دی رن دوائی خدا دی بچ کے رمی شیطان کا دان جب کسی پاس نہ چلے تو پھر اسے بخت والے پاسوں آ جائیں کیوں ان پتا اتنے ملیں بھی گوڑے ٹیک جانے اتے پی بھی گوڑے ٹیک جان بخت اگا مجبور ہاں جو آنی مڑ کر لا تو انت ناراض نہیں نہ کر سکتے وہ رن رنگ لوگ آیا اس بعد اور سوچیا کہ میری حد دعا ہر پاسے سنی دی ہے ہن کلیم دے حق وچ میں بولاں گا اے پتا تے نہیں او نا مراد دا کہ جڑی تیری سنیندی سی اے کلیم دا تے صدقہ سی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے کلیم اللہ علیہ السلام دی برکت سی کہ تیری دعا پے سنیندی سی تو آج تھڈو انہاں دے خلاف استعمال پ کرنا ہے بس جدوں کرن لگا تے زبان نکلی اے بار مولا تالا قرآن مجیبروہ کلب آدی ماسا لوہ کا ماسا اللہ... کلب مولا فرما ان صفت آدت کتے والی وہ مثال کتے فرمایا اس کتا کے نہیں ہوئے بولو ہوں ہوں جے آدھ نو کتا نمبر بہ کے گلا نو ان آخ بئیمان اج تو بعد نہ مسلح پڑھنے نہ قرآن پڑھنے میں تبلیغ دا انداز قرآن مجید تو سیکھے ایک گستاخ رسول ہے ولید بن مغیرہ ان کا نام ہے سورت نون سبحان اللہ، سبحان اللہ نون ول وما یس سبحان اللہ اس سورت پاک میں اندر اللہ تعالی بریاں آتاں گندیا بیان کردیاں کردیاں کردیاں کردیاں آخری اور بری صفت اے بیان فرمائیے کہما ہے انہ ساریا گلوں تو بعد وی گل اے حرام د ولید بن مغیرہ جدو اے سنیا تے ماں اپنی کول گیا دس یہ پک کے محمد آدھا سچ ان قرآن آیا بولے کہ میں حرام دوں دس اور ساتھ چوپکار گل ہی۔ سمجھ نہیں لگی معلوم ہویا مستفا کریم دے دشمن گستاخ یہو جہ لک بند حقدار ہوتے بزرگان دین حرام دے گستاخ بن دن سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما سن سبق پڑھا رہے سن بال گیند دے سن پے گیند اڑ کے آپ کو آ پی کوئی بال جرت کر کے چکن نہیں سی آپ میں چک لیا کہ وہ دلیری دلال آپ کے کول کے گیند چکن لگا امام صاحب فرمایا ہے بچہ حرام دہ تحقیق کیتی گئی جس طرح میرے امام فرمایا سی وہ بال او نکلیا ال خیرات السان وغیرہ میرے امام دیا سیت دیا دے وچے گل آپ دی لکھی فراست لکھی اتکو فراست ال مومن فی نو یعنی نور لا نبی پاک نے فرمایا مومن کامل دی فراست تو بات نہیں تو بچوں اللہ نے نور ن سمجھ آ گئے نہیں کوئی نہ سبحان اللہ. برا بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوں حدیث پاک توان سنانا وہ بالکل وضاحت ہو سی ان شاء اللہ العزیز شیخ ابد الح محد صدوی رحمت اللہ علیہ دی کیڑے امام دی آہ میرے ہات چ کتاب ہے اشیات اللمعات شرح مشک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی یہ مرد خدا ہے جنہیں ایک رات دے اندر نبی پاک سرکار سو بارہ زیارت کی تی. بارہ الرسول رسول فل ہند آپ کا لکب ہے ہندوستان ان دے اندر ان نبی پاک دی برکت ہے انہوں کا لکب فارسی دے اندر اصل فارسی دے اندر دو جلدا چ ایک جلدہ آئے ایک آئے مکتبہ نوریا رضویا سکھر تو چھپیے جوز نمبر پہلیے صفحہ نمبر ایک سو چونتی سفا ہوں حدیث پاک سنو حدیث کی شرح سنو تو ساری حقیقت کھول کے سامنے آ جائے ابن مسعود رضی اللہ وسلم ما من نبي بحث الله في امته الا كان له من امته حواریون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم ان تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يامرون فمن جاهدهم بيديه فهو مؤمن ومن جاہد ہوں بلسان ہی فہو منہ بکلب ہی فہو من سبرا مبارکی الفاظ سنائے ترجمہ سنائے ترجمہ سنائے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابی حضرت عبد اللہ مسحود اللہ تعالیٰ فرما دی رسول کریم نے فرمایا جن نے نبی گزرے نے ہر نبی میرے تو پہلے جن گزرے ہر نبی دی امت دے اندر اللہ تعالیٰ اس نبی دے مددگار پیدا فرما ہے سنگی پیدا فرما ہے جڑے اپنے نبی دی سنت عمل کر د یک امر اپنے نبی حکم تے عمل کر دبت کر امر دی پیروی کر در تخلف بعدہم خلوف جہے سنگیت مددگار نبیا کے ہوں سن تو بعد ان نسل آئیاں نسل آئیاں تخلف من بعدہم خلوف دی آئیاں یق لو نمالا یفالو جڑے کو ہیں پر کرتے کفالو ما لا مرو کر دے او کچھ نے جا امر نہیں خلاف شراب اپنے نبی دے عمل کر دے نبی نے فرمایا فمن جا دمیا دی جیڑا نال اپنے ہاتھ نال جہاد کرے گا جڑا نال جہاد اپنے ہاتھ دے نال کرے گا من مومن نہیں مومن شیخ ابد الحق محدس دہلویر رحمت اللہ علیہ ہاتھ نال جہاد اس دا ترجمہ پہ کر دل شرح پہ کر دل دس کسے کارزار کلد اشارہ دست خود متخر دد مدر ہم شکن کارخانہ ظلم و فساد اشارہ پس وے مومن کامل است جا بندہ دے نے لڑائی کرے گا ہاتھ نبدیل کرے گا انہوں دے ظلم دے فساد کے کارخانے حبیش کا ترجمہ کردیا فرما نے مومن کا مل ہوا کامل مومن ہو جسین نے کوشش فرمائی ہے جی دول زبان لاؤ منجا ہدما نہیں فاؤ مومن جہا انہوں نے جہاد کرے گا اپنی زبان کے ذریعے زبان د شیخ عبدالق فرماندن زبان دینار جہاد دکے منے و قصے کے کارزار کند ایشارہ با زبان و منہ کند و دشنام کند و بدگوید و نصیحت کند ایشارہ با زبان خود اونیز مومنست کے حصہ ال کمال دارد فرماندن جلا شخصونا دینار اپنی زبان دینار جہاد کرے گا کہ میں انہاں روکے گا انہاں برا بولے گا بدگوید و دشنام دینار نو گال کٹے گا جو بارہ رسولہ کریم کی زیادت کرات اندر ہوئی ہے پھر سنن مغیر پچھو پیچھو تو سنا نہ یال مارا یو امرون کریں کریں کرتے ہیں وہ کچھ جس کا حکم نہیں کنند چیزیں را کہ امر کردہ نہ شدا اند کر حکم نہیں چنا چفت اولا مو سو مرائے فرماندے نے جیویں کے سفت عادت بد عمل آلما دی تے بد بئیمان دی حکومت دی کہ انہوں دی کی آدت ہوں آخ دے کچھ تے کر دے شاخ فرماند جا لوکاں حاکم برے تے عالم بدعمل یہاں دے خلاف جڑا بول نال جڑا ہاتھ نال جہاد کرے رکھ رکھدا فتنے دا خطرہ نہیں تے تا. طاقت ایک روک لوا گا فرمایا وہ کامل مومنے. سبحان اللہ! سبحان اللہ! تے جا زبان رگڑا پٹے کی کسے کے کاردار کن دشہارا بانا کن دشنم کن دشنام کن دشنام فارسی گالا آخ لو جاے ظالم کتے کمی نے بغیرت بائی مان سونے نویز شرح کردیا فرما دے دے، اے بندہ بھی ایمان کامل دا حصہ ضرور تو سمجھ نہیں لگی بولو چل سبحان اللہ اگے سنو بد گویا دوروں کو برا بولے مسیحت میں گیا برا بولنا جاری نہیں کوئی سنو اے پیر سیال جان دیو پیر سیال راجپال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ جس مرد حق نے پیر مہرے علی شاہ تاجدار گولڑا ننگیا میں اس مرد حق دی گل تو سنانا کتاب کا نام ہے فوزل مکرو فو پیل سیال میرے کول موجود ہے ہاں حوالہ دینا جدو دوا تو میرا پھر اللہ تعالیٰ دا فضل ہے میرا یہ کام نہیں میں آخان فلانی تھانے کتاب پی ہو میرے کو ملکہ وکٹوریا ملکہ وکٹوریا او کنجری زمانے دی وڈی اسلے برطانیہ دی حکمران سی ایر ہندوستان سارا انہاں دے قبضے میں افغانستان دے نال انہاں دی جنگ ہو رہی سی افغانیاں نال جنگ ہو رہی ایک پاسے انگریزن ایک پاس افغانی مسلمان جنگ دے دوران میرے پیر سیال دے بارے لکھیا ہے تاجدار گولڑا نو رنگے ہے کہ آپ اپنے حجر شریف تو کدی باہر باہر تے بے چینی لگی اللہ دا جو پیارا سو نال جنگ ہوئی کھڑی تھی نال مڑ باندھا کدی اندر آدھی باہر مو شریف ہی چو کی چرماو मूंह शरीफ चो अगर किताब इवें ना लिखा हो जुर्मदार जबान वडो कुत्तेंगे थर छो जो मर्जी करो हूं मां फिर सर खत्म खुदा करके आना मेरा पीर अपने हुजरे तो बार आंदन अंदर जार जा फरमाते की एन अपनी जानगारी बोली सरगोदे जद पठान का पोत्र तलवार उठे सी رن لندن گگرے چمترے وکٹوریا نو میرے مرشد اور واقعی اللہ دا ملی جو نگاہ رکھی بیٹھا کھا کے برطانیہ واپس آیا اور افغانستان فتح اللہ فتح فرمایا ہوں انو پیر سیال تو بیعت تروڑو پیر مہرلی شاہ تو توڑو پیر امام شاہ سہی تو توڑو کیونکہ سارے ادھروں درنگے نے میں نہیں توڑتا میں نہ جی میرا پیر بولے گا میں بھی او بولا ہوں سمجھ لگی نے کوئی نہ اچھا یار ایک گل میں کرنا چلو ادھر حوالے بڑے دتے نے ایک دے اور گل گ ہوں تے گھر کی گل چکر جب خلاف چلے <تصفح> مبارک الفاظ میرے مو شریف چکی ادا کر دیکر دچی بولیا جی ایمان اپنی اے بیچ جے مرچا زیادہ بچاری مڑو شامت آئی توتی تو کرنے اے مبارک الفاظ رن واسطے سچی بولیا ایمان نال بول دین کے نہیں بول دے اچھا دے خلاف انہاں کی مرضی دے خلاف مرچا چوکھیاں پی جان تے مسلمان کتا بھی بن جاوے کھوتا بن جاوے سارا کچھ بن جاوے تو جہا دے دین دا مخالف ہوے ہو میں انہوں چ بولنا تو میں جرم ہاں میں گل کرنا میرے نال لڑن دا کا کہتا لگے لڑتا ہے جھوٹا چشتی نس علا تکریر کرن دینی میں کہو بغیر تو وابق بولدہ شیع بول در فرقے والا نبی پاک دے خلاف بھی بولن صحابہ دے خلاف بھی بولن دلے ہو توانو غیرت نہیں آئی چشتی سچا بولے تو تے خلاف بولے اینو وڑن نہیں پی تو اے یار توجہ او بغیر تو تساں مینوں گالا کڈو مینوں غصہ نہیں لگے گا میں غیرت کراں گا تے اپنے رب رسول دی کراں گا اور صحابہ دی کراں گا ولیاں دی کراں گا قران دی کراں گا دین دی کراں گا اپنی قوم دی کراں گا سبحان اللہ میرے اپنے ذات دا معاملہ اویگا میں معاف نہ کراں میں لتر ماریں پر اینا نو سجنا نبی باغ دی غیرت کوئی نہیں جان دل غیرت نبی سروری تے آخ نے خبردار سہابی نرن دینا ہی نہیں پر وہابیا متا ہے مجلس حمل بنی کھڑی جانتے متا ہے مجلس حمل <laughs> پہلو آخر گے उधरों आते हैं भाभी काफर काफर काफर काफर काफर काफर कामरा भाभी काफर काफर काफर काफर काफरा शी आखेगा सिपा वाले कफर कबर कबर कबर काफर काफे कबर सिपाख शी आखिर कबर कबर काफर काफे खबर मुड़ हाथा च हथ पा के आंधे ने हम एक कहें क्या मतलब सारे काफरा एक चगड़े पुत्र ने कौम बराबर ने میں سوٹا نہ پھیرا ہوا میں اللہ دیدی اکھ دولن دسیرت دیتی خانجگاہ نے چشت کا صدقہ جوڑے کا صدقہ دیتی میں کسی کا کلمہ نہیں پھرنا میرا کلما صرف رسول کریم والا میں مطلب رکھنا حضرت فاروق آزم جاؤ فرمایا تمبی حل مختر امام ابد الحاد شاہرانی رحمت اللہ تعالیٰ اندر لکھیا حضرت حلفا بن یمان نبی پاک در صحابی ہی دے, دے میں حضرت عمر دے کول گیا وہاں خلافت عمر دا ہو سی میں عمر بن خطاب غم زدہ فکر مند بیٹھے رہے میں پوچھنا وا حضرت جی میں موقع یا امیر المو اے امیر المومنین منی کہڑی شاید تمہوں گم زدہ کیتا کہ شاید تو فکر مند کیتے حالات عمر بن خطاب فرما رہے میں اس فکر چیٹھا وا میرے کول کوئی غلطی ہوگی تسا ونڈا سمجھ کے مینو روکو نہ ایک یہ نو اگے رکھی پھر دن میں محمد شیر کی پیا گل حضرت عمر بن میں بادشاہ خلیفہ وقت نے ادی دنیا دا بادشاہ پہ فرما ہے منو فکر لگی بیٹھی ہے میرے کو لوگ غلط کم ہو جائے تسا منتو روکو ہی نہ ہو آخو سا وا روکیے مردہ ضمیر بن جاؤ مکر کدھر کم میری مرنا جائے ہزافا بن جمانے کو صحابی سن زندہ دل سن زندہ ضمیر سن آپ فرما دیتے عمر بن خطاب عمر اگر تھی حق دے رہا تو ہٹو گے اصل توکوں گے اگر نہیں رکو گے الوار چک کے تو مار سوڑا گے اصل لحاظ کرنا ہو سمجھ آئی نہیں کوئی نہ اے اے اے اے اے گل کرنا ہونی سی جو ہو جو ہوئی نہیں حضرت عمر دے بارے دے ابو بکر دے بارے نبی پاک فرمایا ایک تو من بعدی ابھی بکروا عمر فرمایا میرے بال جہے دو آن گئے ابو بکر امر تو سا دچھے چلے آنے سبحان اللہ یار من کروکو نا آخو وے آخیے اگوں سابی آد لی تسا ہٹو گے تے روکا گے نہیں رکو گے تے مار چھوڑا گے لیاد کرنا یہ پتا نہیں انی قوم کنو کی رسول بنائی کھڑی اگوں حضرت عمر کی جواب دن فرما دے ہاں تخلیف ہوا امیر آ نبی باغ کا جان شی نا ہیں آج عمر فرما نے خوش ہو کے فارح عمر حلہ عمر کڑیاں خوش ہو گئے خوش ہو کے فرما دے الحمد للہ ہلو جہ لالی اصابئی فرما الحمد تاریخ سربدیاں نے جن میرے کیا جی میں ہو جاگا مینو سو کر دے جو بول سبحان اللہ سونا سر تنا غلامی دے جڑے پٹے گل پائی کھڑے یہ تینوں بولن نہیں دیندے حق کی گلو دیندے میں پٹے تو سر چکنا زندہ زمیر بننا ضمیر تیرا آزاد ہوں یہ پسو گیا وہ لے گیا सानू चंदे नहीं दे सानू जुतियां फेरन गेला इथे पीर पीर इथे फिल्मा वेखे कोफर करे यूदीयत चलावे रन्ना बेपरदा खिरावे अखावे सैयद बने दला रन हों रुले सकूल रुले जो उम्र भी हो لاکھ لانت راوے چالے نہیں بال ہو گئے شیا پلے کھلو چال کیا کھنگا گا ملا میں کسان کے سور نو من سکتا میں ملا تے محمد اربی غلام نو مننا گا ایمانس رہے تھے دے مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ ہے بول ہوں سر پیران کے خلاف کے نہیں ہوئے سوچی بولو اے دو نمبر پیران کے خلاف بولتے سن کے نہیں میں اپنے نال سنیا لاہور داتا دربار ارس دے موقع تے مولانا خدا بخش اظہر آئے اتے پیر دو نمبر پیر ٹریکٹر رہبر بڑے شرفات تے ٹرالی وہ سارے بیٹھے جناب جی تے آ جناب سری مارن تے پائے ڈرامے فلم پڑن دیا سارے کم خلاف شراب پے تے جناب جی نات خون اٹھے او وہ بھی تریفا بس او تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو ایم تین حاجی آخ میں تینوں آخی جانا یہ سلسلہ واہ بارچیا کھڑا سی محلہ خدا بخش اظر صاحب ویکتے سن پائے حکومت کے شیتان بھی آئے بیٹھے سن ہوں محلہ خدا بخش اظر بندہ بڑا گہرت والا سی ویے نا جا چیز تاریف کرتے ساڑی زبان بھی چرتی ہوں محلہ خدا بخشدر آ کے اگوں سن سرکیے چ بولو اتے لاہور لوسی ملا बदमाश हाकिम तो शाल बचावे गल की फिर, और एक दूजे वेख कि लगड़ा पत्ती जाता है वो पीर अपनी थां मरण हाकिम अपनी थां मरण पर यह अल्लाह का बंदा कि लिहाज करे वो शेर थी पिछों गिदड़ निकल खड़ा इकबाल अदरी गिद्दड़ हर थां <laughs> जा उतरा चुआ तू ना ही जमदा चंगा सी मौला खुदा बख्शादर न लीका धन लग उ बोलिया मेरे आखिर चिश्ती लैंता इंग्लिश ना पढ़ो तुसा तकलीर सुन दे نہ میں سیا جڑا جا انگلش پڑھو لہٰذا سب تو واقع انگلش پڑھاؤن واسطے کام جا کر بش پہ کرتا ہے لہٰذا اس منگ تو پہلو بوش دی تقریر مارے جو ہوئے آپ کی پہ چنی دیں انگلیش تو روک دے مردو ہے انگلش تو سارے والی روک میرا موضوع پہن انگریزی تعلیم اولما مشیخ کی نظر میں پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا پیر سیال او ہر اللہ دے ولی میاں شیر ربانی جی سارا حوالے کھ کے میں نہ پیش کیتے ہوں تو پھر کوئی مائی دلال ان اس حوالے نو توڑ چھڑے میری زبان وڈو کی مو کتنے سرچو جو تھوڑی میں اگے وزاحت کر لوں کی کیتی بیٹھو یار کہ مرنا نے کو کبڑی نہیں گا میرے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں ایمان نال دسو بھائی لوسی سریکی اچکائی آدھ بولو کیڑا کتا خوشان, تھی خوشان تھی کتا جا نو اور ملا سارے نو رڑا کے کسے نو مولا نہ خدا بخش کیا تے گال نہیں یہ تے کوئی مندہ نہیں یہ تے تریف ہے मौलाना खुदा बख्शा हर साहब रहमतुल्लाए उधर रहमत उल्लाए प्या क्या मेरे नाम दुश्मनी का ठीक थी है साजा पीर बाहू बोलिया मैं लादा फकीर वाले मलब रखना वा पीर बाहू फरमां कुसंगी یارا سنگ نہ کریے کلو لاج نہ لائیے جگائیے کدی مٹھے نہ بہو بھاوے سے مراؤ گڑ پائیے بول سب اللہ کی آخیا بچے کبھی ہنس لو آخ پہلو پہ آدھے لال کرسنگی سنگ نہ کریے برے کی سنگت نہ جمی کلج لگ جائے گی لیکن لگ جان گیا جد جنو جن سرکیے چاہنا جد نیک لگ جان گیا ہوں کفر تے تمام برائی تے تیکی یہ کوئی تمیز جو نہ رہی تاہ کر کے ہونا دن میاں سارے ٹھیک نے دے خلاف نہ بولو ساڈا امام اہل سنت فاضل بریلوی پتاوا رویہ جلد نمبر چودہ ایک کوئی تلاقے کا ملا ملوڈا اس ملوڈے آخر نہ چی سنیاں تو باہر میں آ سنی تے ورگے بغیر تو گھنٹ میں واقعی بار ہاں جی سنی ہوئے امام احمد راجا سا تو میں دے در دا گلام سننی گستاخ <سلام> رسول ہو غیرت رکھے دین کے دشمن نال بھی غیرت رکھے ہاں جی گستاخ صحابہ نال بھی غیرت رکھے ہاں جی رب العالمین نال بھی غیرت رکھے جا سنی میرے سیر دے سن باقی کوئی سننی نہیں وہ نا تھی میں سارے چیلنج کرنا آ ملوڈیو آؤ آلہ حدرت دف رکھنے آ جن آلہ حدرت رل گیا وہ ہے کیوں بھائی ہوئے اس سے ویڈی گل ہوئے جلد نمبر چودہ دل تمہیں سنا صفحہ نمبر ایک سو اناٹھ آلہ حضرت محل سنت دے دور دے در کوفر فیلیاسی آلہ حضرت اس وقت دے حالات ویک کے جو شکایت لکھی ہے وہ تمہیں سنانا نہ تو اے ملہ سنا مستفا جان پیلا خون سلا ہر جمے تو بعد یہ سنا سکتے کیا ہر جمے تو بعد ایک فتوا آلہ حضرت نہیں سنا سکتے پر یہاں بےمانوں پتا ہے جی سنایا تو ساری مونج کٹی گئی اس آلہ حضرت آئی سلاف زمین و زمان تمہارے یہ <سؤال> پڑھتے نا رد دی نات، دی اللہ درد نعت نات سبحان اللہ اللہ درد زبان مبارک نعت لکھے میں کیا بالکل برحق زمین و زمان تمہارے لیے پر اگے آخو تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے آلہ حضرت آ آتھا تیریاں ناتاں پڑھ دے رہیاں تو سارے فتوے لکھے نہیں تھا آٹھے خلاف نہیں فتوے لکھے کرے جے تو آدھے نورانیت فلانے نے متحدہ مجلسے حمل بڑھ لئیے اب دستار خان نیازی نار تے اتحاد نہیں ہویا تے دیوبندیاں شیعہ نار ہو گیا آلہ حضرت تو پچھیا گیا سرکار ادسو نینانوے تنظیمہ نینانوے تنظیمہ ہوں وہاں سنیاں دیاں ایک تنظیم ہوئے کسے بد مدھب دی اے اپا تھے چتہاں دینا دا ہو سکدے امام اہل سنت نے فرمایا نینانوے قطرے ہون گلاب دے ہیک قطرہ ہوئے پشاب داں ہوں جدو نورانی نو پتہ لگا ہے کہ آدر صدیق ملتانی کراچی دا خطیب سدیق ملتانی گاندھی شریف لاہور دربار میاں رحمت علی سرکار اندر گل ہوئی میرے چھوٹے برا مولی ملطانی ملتانی کین لگا۔ کہ جدو متحدہ مجلس سے عمل, ب... عمل اعتراض کیتا کہ آلہ حادرت کہ فتوا نورانی آخیا میں آلہ حضرت کے فتوے کا پابند نہیں ہوں تو میں بھی صاف آنا جہے آلہ حادرت فتو پابند نہیں بزرگاں وڈیا نو بزرگ اپنا منع تیار نہیں تو میں بھی انہوں اپنا بزرگ نہیں من سکدا میں انہوں ہی بزرگ منا گا جہے ہیں بزرگ امام اہل ستگے عبدالستار خان نیازی خلاف ہوا نورانی دے گستاخ رسول کریم دے خلاف تو نہیں تھی نورانی عبدالستار نیازی کا اتحاد نہیں ہوا ہمیشہ وکرے ہی رہنے وہ بھی وکھرا مر گیا, گیا تو بھی وکھرا مر گیا تے گستاخ رسول گستاخ صحابہ گستاخ خدا بھی آتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے دیوبندی بندی آتے خدا نبی پاک دے علم نالو شیطان کا علم بت میں کن سنیا کتابوں کی پڑھی گل کالی نہیں کنا میں سنیا لاہور بیگم پورا شاہی مسجد کے مدرسہ دوبندیاں کا لطیفر رحمان وہ نام ہے غلام اللہ پنڈی والا جاسی گلام خان جین آسانیا اسد گرد پٹھان اس مدرسے چج تو پندرہ 20 سال پرانی گل میں خود گیا سا خبیسان مینو آخیا نبی دلو شیتان کا علم واقعی وقت کن کن دی سونی گل پی کرنا ہوں ایمان دسو کسی دو بندی ملا آکو کہ تیرے تو شیتان وڈا عالم میں وہ اپنی بےزتی سمجھے گا کہ نہیں ہوئے اس خبیش کی بےزتی ہو جائے گی تو سد علم بیا کی بےزتی نہیں इतिहाद जफिया होव जरा तेन तू तू करके उन्हें तुसा बोल तू तू तू तो गुस्सा खाना नबी पाक माशा गलत नहीं औसलाकार मरते सही है कंजर सूर वेखना हशर क्यों میرا تو ایمان ہے میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ پاؤ کروں تیرے نام پہ پاؤ فو نہ بس جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرے کو پڑھ آلہ حضرت مقاتیب خطوت خطوط خط مجموعہ کتاب ہے مکاتیب آلہ حضرت کلیات مقا مقاتیب بے رضا دات لاہور کو چھپے مکبہ نبوی والے داتا دربار ہے یہ سچ لکھیا ہے آپ سرکار نو محمد علی مگیری ندوی کا بانی میں ت ماریا کہ تس سخت قلم چلانے جے بڑے سخت الفاظ لکھتے جے کیوں لکھنے جے آپ فرماند میں اس واسطے لکھنا کہ رسول اللہ کے بے گستاخ بےتیم میرے الفاظ جب سخت پڑھن گے تو میرے گالا کھڑ گے میرے برا بولن جنا چیر مینو برا بولن گے میرے نبی کے خلاف تو زبان نہیں کھولن گے قسم خدا دی کر کے آنا جب میں آلہ حضرت گل پڑھی ہے نا بے بس اترو نکل آئے میں کی ہاں میں تے میرا خاندان میرے ماں باپ نبی پاک دی عزت دے اگے ڈھال نے آسانیا ساری بےزتی ہندی روے پر سڈے نبی پاک سارے خدا رسول رب العالمین سڈے صحابہ والے پاسے کوئی بکواس نہ کرے سبحان اللہ میرا بھی یہ ہوئی مذہب ہے مردود مردو ہر بےزتی خدا رسول دی گوارا کیتی کڑھن قرآن نالیا پیرا مپنے تھانے چ کوفر قانون ہے ملہ چپ ہے رسو کریم دی گل ہی نہیں کر سکدے گل کرو تندر اندرے چلو اور انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے سکول دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نو بکواساں او او پہ ہوں کہ خدا رسول نو کے بندہ سوچ نہیں سکدا سکتا ہر امام اہل سنت دے زمانہ اقدس دے اندر زمانے دے اندر سکول دے اندر پرچہ انگلش دا ترتیب دتا گیا سوال دے واسطے امتحان آستے اس لکھیا گیا نبی پاک نو محمد ایک نا خاندہ وحشی تھا میں کھی بی بیٹھا سنا نہ اللہ میری تو زبان تو ذکر آتا ہے گستاخیاں دا دل میلا ہے لیکن نکلے کفر کفر نبا شد کے تحت قوم نو کیا کریے قوم بچاری مر چکی ہے یہاں زندہ کرنے کی خاطر جو مرضی یہاں کار کر کے وکھا بھی یہاں تک ماسا اثر نہیں پیا ہاں ورنہ کیڑی لڑ ہے یہ صرف اسا آختے کہ کوفر پیا گستاخی پہ آئی آدھے بس ساری اولاد سکول نہ جائے گی اچھا اٹھا کڑکا دیا اٹ کڑکا دیں گے لیکن یہاں کڈ کٹ کے سارا کچھ وکھا پہ پھر بھی کسی تسر ہوتا ہے کسی کے نہیں ہوتا سو چھیانوے سفا چودہ جلد چودہ جلد فتح برد بھی یادی دو سو محمد ایک ناخاندہ وحشی تھا نوزب اللہ یہ اللہ اللہ. پرچہ لکھیا گیا انگلش در سکول پیش کیتا گیا اربیت کا ترجمہ کرنا سر آلہ حضرت کو سوال گیا کہ ہوں دسو ہو کی کریے اس بارے دسو کی حکم ہے آلہ حضرت پھر جواب لکھا ہے رب وقت دے میں کر کے کتے اگے نہ سٹا تو میں اپنے پیو دان میں صرف وقت دا منتظر ہوں میں ایلان کی جانا جہے یہودیاں ٹو بنے کھڑے نو سورا شورا لگ گیا شوربا بے مانگ گلے بڑھ کے کس رول سے کو بیٹھا مجھے رب وقت دیتا میں ٹھوٹے کر کے کوترا نہ سٹا میں اپنے پیو نہیں سنو اے وقت بریب نہیں آ گیا سمجھ میرے رب رسول فیصلے ہو چکے ہاں میں راستے اگے کھولا نہ عشق کا کھول خلاصہ یہ تو وقت آئے گا تن دسا نہ آئے تو مڑا کی بار سمجھے میں بولی پہ بول رہا ہے جی ان کوئی گل ملا نہیں کر سکتا اللہ دے فضل جیسے چشتی کرتا ہے نا تو جیڑا دعویے رہے ہیں ان کا دعوی دا بھی آپ نے سمجھی پھر ارے خالہ پھر کی جواب لکھیا ہے دو سو اٹھانوے سفے تو جواب پہ لکھ دیں ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچا مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے جس جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد تالبا میں تولابا میں جو کلما گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون لانتی عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا ہولا سمجھا کوئی گل نہیں یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر پھر بالغ ہو ہوں کھا بالغ پالک بچیاں نے مرسوم سمجھی کر بالغ ہو یا جنہ یار نمبر لینے نے چلو کوئی گل نہیں وہ بھی کافر کافرت مرتب ہوں اگے انہوں کا حکم کی اگے انہوں کرنا کی ان چاروں فریق میں چاروں فریق پرچے دی ترتیب دلے نظرسانی کرنے والے تولا با نگرانی کرنے چاہے دے بارے کی ہر شخص سے مسلمانوں ہر شخص ان چلانے ہر شخص نال مسلمانوں کو سلام کلام حرام میل جول حرام نشست و برخاست حرام بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری داری کو جانا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے, قبر، آم آم، اس کے، اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے... وہ تو زمانہ چنگا سی نا چوتھی انگلش چوتھی انگلش ہوں چل رہی مشل سرکاری غیر سرکاری دی اس دی اندر پہلے سفید اتنے نبی پاک سرکار دے بارے لکھیا آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے دو سال پہلے فوت ہو گئے اور تسا دسو کہ کسے دے بارے آخیا جائے وہ دو سال جمن تو پہلو فوت ہو گیا تو کی مطلب نکلے گا مری کو لانتی سور دلے ختم کھان والی برادری لنگر دے دیں گا کٹنا میں مناظرے آس کے رکھو میں بیستیاں خدا رسول دیاں ہو رہی کدی سکل چ بھی کہ مناظرہ کر میں تھی پوشن کا پیر رکھے نس کیا ہے فل کے رکھو میں کہ مطلب خدا رسول عزت کا کوئی پاس نہیں تصاویر منتے ہوفر تو سانو اختلاف ہے نصاب نال اختلاف ہے میں کہ اختلاف جو ہے تو حق بندا سی جڑا منازرا میرے آئے جی وہ مر کے جاندے تو سکومت والے پاس تسا مرتے بے مانو تے جاندے تو جانے تو سکول قومجھا کہ خبردار بال نکلے میں تھی دے پہر رکھے نس کے آئے جی ضرور مناظرہ کرنا جب میں آخیا کرو تے ہوں آخیا اچھا مناظرہ نہیں کرتے لکھ کے کرانگے جلد جی دل ضرور کرنا ہے سارا کچھ کیا جب آ گیا سامنے تو میں آپ شروع کرو آ نہ نا تو کے مناظرہ کریں گے اجن نہیں ہونا ہوں ڈر لگ گیا بھائی جی منازرہ زبان نال کرنے آ سارے گند کھول کے رکھ چڈے گا کیسٹ ہو جان گیا تے قوم لپے گی تو کام سانو نپے گی مڑ کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان سا فی تو بغیر میںاریر آ گئے کیا تو بغیر ہوں منازر ڈگ پہ جے تحریر نال کرنا ہے. تو تحریر تے لکی ہوندی وہ کچھ سمجھ آ رہی گال دی. کوئی نا میری گل کوئی نہ خلاف میں کیوں نہ بولا اچرا مسلم ہے گلام رسول سید شاہ جیت کراچی کا نہیں لکھیا ایتھے بھیجو نجو جہاں نہیں لکھیا اورا بھیجو بھائی میں گلش نہیں آتی اور سنو جیڑی یہ توہین تو لکھی ہے اخبار ویچ بھی آیا ہے کہ یہ توہین جلوس کھڈے گئے کہ یار ایڈی وڈی گستاخی نبی پاک دی ہوئی ہے چھپی کرج پڑکاری اے سرکاری گار سرکاری سارے سکلوں کی چوتھی دن انگلش ہے ہاں پڑھ آپ مینو کی یار کیا سو جی ایک منٹ نبی باغ کی بےزتی ایک منٹ ایتھے اپنی زبان جان دیا گا His father, Hz. Abdullah, had died before two years at his birth. He, he belonged to a very noble family. His father, Hz. Abdullah, had died before two years his death. لکھا چوری کا سلیبس چل کے جاب دینا ہی خرچ درجہ چروج پائے گئے یہ آپ تو نہیں بنے یہ حکومت آپ تو نہیں گڑی مجھے چوپ کر ایک لاکھ چویس ہزار پیغمبر جو تھی گزرے انہیں جا امتا ہی تو گزرے نا وہ امت من رہے گئے نہ پیے کو ہن پینے کا کرما پینے نے وہ کافر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تو حکم انہیں چل جائے تو راہ زبور قرآن کریم جو نا وہ ہوں اپنے پیگمبرے کو کہیں وی جو چل رہی ہے چلی تو ہی حکومت اللہ اور مردہ مردوت سمجھ گئی سنو مسلمانوں اپنے ظلم سدم اور و ظلم ویکھو ایک منٹ ہاں بالکل ٹھیک آ کر بہ جاؤ آر تحفہ دیکھو یہ آدھے گروہ ٹکڑ دے نا سور دچیا نے آ کتاب ہے وہی انگلش پڑھنے والا کتنے انہوں آ کے پڑھتے کی کھڑا انگل میڈیم ملتان علیہن چھے سکول کازمی برادران والے ہیں چھ سکول تقریبا میرے کو دیا فوٹو سارا کچھ پیا اے کتاب سکول اے انگلش میڈیم کی لکھے گا آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان اس کتاب دے اٹھ وہ جا کوئی ہے ہوں انگلش آر میں نہیں پتا میں ترجمہ اتنے لکھایا ہے دنیا ابتداء میں اے دے یہ حضرت آدم علیہ علی سلام تما ہبا لنگور دی شکل چھایا گیا اٹھا کیوں دنیا ابتداء میں کون سی اے دے یہ لکھے کہ لنگور تو بندے بنن قرآن فرمانا اصا سا آدم اللہ خلی تھے اولاد آٹھ ہوں اولا کدھر گیا انگلش والا یار لگور دی شکل نہیں بنی چھو میں اردو بھی بکھانا और जालमोरे वेखो लंगूर की शक्ल कुे औलाद में पढ़ा रहे जी कुर वेखो एकी मेरे हाथ चौथे चौथी की किताब हूँ एनू आख नश हूं यू आख चौथी की किताब पंजाब टैक्सट बोर्ड की हूं यह हालिया चलनी पड़ी है हूं हाँ ये खोल देखो یہ کھول کے رکھو میں سارا کچھ تک یہ کتاب چوتھی دی اردو کی دی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والی کتاب یہ ہوے چوتھی کے بال اتے جڑے ہیں انہوں کا بستہ کھولو نہ نکلے مجھے سر کڈو پری سوا جا لکھا ہے نو زبلا احمد نالک ہوں ادھر ویکو اردو ہماری آبادی یہ تو نا سارے پڑھ سکتے ہو لکھا آج سے ہزاروں سال پہلے تھے لکھا جنگلی اور وحشی زندگی ہزاروں چودہ سو سال پہلے ساڈے نبی پاک نے ہزاروں سال پہلے سب لکھ نبی ہوئے پھر وہی لنگور والی شکل اسی طرح کا بندہ ابتدا لنگور تو بدل کے تھوڑی شکل اچان کے یہ آخے جنگلی تحشی لوگ سن برطانیہ کافر جو پیسے پہ دوں ہے کیوں, کیوں کتاب مفت الاڈ صحت و جسمانی تعلیم یہ نے فزیکل ایجوکیشن کھیل کھیل سکھا کتاب ادھر ویک یہ یارویں دسویں تولابا اور طالبات کے لیے اگر کوئی رن کس حال چ پی کر دی کچھی پا کے ننگی کھڑی اڈی پی فر یہ نہیں کہ خالی ایک لکھن والا پورے ملک کے گورنمنٹ کے کالج جن ہیں سارے سور دروفیسر رنگ پروفیسر سارا اظہار تشکر کیتا ہے کیا انہیں اکرام کرام لکھنے والا کتوں ہے پروفیسر اکرم خان نیازی بارہویں جماعت کے طلبا طالبات کے لیے پھر انہاں شکریہ ادا کیتا ہے ہر کالج کے تقریباً کراچی تو کشمیر تک تا دلا کہڑا اندر, اندر, اندر کنہ شوجہباد کا کدا کتنے کھڑا ہے شوجا باد جناب ترس الدین صدر شعبہ فل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج شوجاب آخدہ پیا بڑی کتاب لکھی احسان کی تم اچھا اور بھی ہے پروفیسر نہیں شوجاب پروفیسر پروفیسرانی محترما فہمید آ بیگ سدر شوبا فزیکل ایجوکیشن گورمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکل شوجاب جان دو سو کتنے لوگ یہ سوری دے گکیوں ایک بوٹی وکھا رہا میں حالے یہ ساری دے گور پی شرف سیالوی صاحب نو مجبور ہو کے آخنا پیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سارے صاحب مدرسے کا بھی سکول چشتی بولو اولا ماں نال لے کے چلو ایمان نال دسو کچھ جو سکھانا پڑھانا ہے یہ ننگ ترنگ کچھی پوا کے نگیاں پہ جی کچھ سکھانا ہے تو پھر چکلے نہ گل آئیے چلو گناہ گار گیا سمجھ گیا اچھا چکلے جا رہے ہیں پر اے تو نہیں ہوگا اٹھی ہار غور سہی گورکھو کی سودا ہے یہ پوری کتاب ایے بھائی پی سکھا بابا وہ کنجر ویکھن جڑے رہے نے سانوں نہ وا ہوں ارا یہ آخ لیا ارا آخری حوالہ میرا سن ہو چل رہی ہے موجود ہے کنویں کی انگلش ہے انٹرمیڈیٹ گیارہویں بارہویں انگلش لکھا ہے انگلش اصل بھی میرے ہے اصل بھی کول ہے اردو خلاصہ بھی میرے ہے میں خلاصے میں دسنا دو سو تیتی لکھیا ہے یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے رب پتر رب نے نوز بللہ پہ لانا نت پوے خدا دے خدا دلا پو نکے نکے بالوں نو کافر کیتی جی بول پڑھ اپنے ہتھی, اکھی میری گل پروفیسر یونیورسٹی والے نہیں توڑ تو میں تو تو جنگل بیٹھا رب لوکرم نام جدو میں پروفیسر پنجاب یونیورسٹی سننے آئے انہاں کیا اتراج کر کرانگے تقریر تو بعد بندے آکھیا اعتراض کرو ان آخیا کوئی گنجائش چڈی اچھا کوئی اعتراض کا کریے وہ کیسٹ لے کے گئے جا کے پنجاب یونیورسٹی جنہوں میں سب تو تمانے کا چکلا آنا اس جا کے انہاں نے کیسٹ لائیے وڈے پروفیسر سنی منڈیا سنیے کڑیاں سنیا سن کے تے کڑیاں بول پائی باقی سارے آخر گل صحیح پہ کرتا جہاں کڑیاں سننا او بول پہ بابے نو دے بابے ہاں جی جھاٹا کھ کے انگریزوں سی پہ جہی اگریزاں بیٹھے ہو مسلمانوں کی ماں میں ہو سک ہے ایڈے دلے ای سا مسلمان تے نہیں ہو سکتے ایمان اس طرح سے سوال میں کر, رہا درگلہ کر رہے رہا ادھر گلیں کی کرکا کا ایک بیان ہے امریکہ دا امریکہ دا ایک بیان ہے میرے کو کتاب ہے اس بیان محفوظ ہے انہوں نے آخر سانو خطرہ ہے سانو جے جی خطرہ ہے تے ان پڑھ مولویاں تو تے ان پر عوام تو اگر امریکہ کا بیان میں نہ وکھاوا میری دبان ون چی اللہ فضل چشتی سکول نہیں پڑیا گل منن ان پر عوام اگے اگے ہوتی ہے کیوں جو اے اپنی غیرت ایمان بچائی خرید کفر دی مخالفت کھلوتی ہے ساڈا کلنڈر اقبال فرما ہے مایوس نہ ہو ان سے اہا برف رو مایوس نہ ہو ان سو اے رہا برف را کم کوش ہے نہیں راہ اقبال فرماندہ قوم د ربرا بے امل ہے بے ذوق نہیں آخر سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اج آج جے قوم دا کوئی نک رکھی کھڑا ہے کوئی دشمن دے خلاف کوئی نفرت رکھی کھڑا تو صرف سا جٹ تب خے قسم خدا دی کر کے آنا وہ دے آپ شکر کر رب کا رب پڑھائی تو دور رکھے میں گل کرنا سائنسدان تے سکولی پیاد دن سڈا پیو لنگور ساری گل سمجھ وہ بڑھانے سکھان کہ سا پیو لنگور سی یہ سائنسدان کاتے ہیں ڈر وڑکا لگ رہی ہے جہاز بہن والا آکھے لنگور دوترا تے سارے نو زب اللہ مدال کھوتی ریڑھی بہن والا آخے اصا اللہ دبی آدم دی اولاد آ تا شور والا کیڑا ہے سچی بولو لاکھ لانت جہاز کی جہاز در وہ لگوڑ ہے وے اکل والے دار وے اکل والے لیا میرے سامنے کٹ کے میں جت مال بھی بیٹھا تیرے سامنے میں پا کے ہاتھ جا پڑاوا یہ پیدل کے پوتر دمانے کا سابت رکھا پھر میں پوچھنا سائنسدان کھوتی دا پتر کتنے رہے کہ کے فیصلہ پک کرنا آخر لنگور سیدا ہویا بندہ بنیا ہے میں پوچھنا وا میں اکل کی گل اقل توڑنا جٹ بندہ دیسی جنگلی ہو کے عقل کی گل اقل میں آخنا لنگور سیدھا ہویا تو بندہ بنیا لنگور سیدے کیوں نہیں پاؤں گی لگور انسان بنیا باقی دے لنگور حالے تک ہزار لکھان جنگل لگے پھرتے ہیں انہوں کوئی انسان نہیں پیا بنتا چکر ہے ہر بیٹھا ہوئے ہوٹ کے تو میرے اس سوال دا جواب دے کل میں من کے نی دو میری ایک گل توڑ دے میں آخی بیٹھا پھر ایک لنگور سیدا ہوا بندہ بنیا نسل ٹور پی یار لنگوری شہر روکیا ہوا معلوم ہوا سائنسدان آئی کھوتے کا پوتر یار کیوں نہ کتا, گاہ نہ کتا आने जो किसी गंध चो क्डना होंध च हाथ मारना पैदा मैं रलत भेजना इस निजाम से اس نظام دے مقام واسطے میں کوشش کر رہا ہوں اور اس گند مجھے استعمال جڑا کرنا پڑ رہا ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا مہارے سے واسطے اس قوم کھڑا بچ جانا بھی ہے بولنا بھی ہے سپیکر اگو رکھو گے سارا کچھ ہونا ہے جب یہ گند چ نکل گئی تو میرا مذہب جے پوچھیں تو میں حضرت بلال آن رکھنا میں آنا اوہی ٹوٹی جی ہوٹار ٹاکیاں لگیا ہوی ساد مسلمان ہو پر اینج دے مسلمان ہون جو اللہ فرشتیا نو فرماوے وہ فرشتے او اینا دے نال دا تو آڈے بھی کوئی ہے النگور لنگور دے پتر مار جان پھر اوہ ہون پھر جھگی ہووے جھاں پڑی ہووے نبی دی سنت اوہی تازہ ہووے اوہی سرکار دا طریقہ ہووے وچ میرے علی بیٹھا ہووے بچ سید امام شاہ لجپال بیٹھا ہوئے. اسا دے جائیے فرشت استقبال کے آ جنت محل مار جننا چاہ سمجھ آ نے کوئی میں ایک میرا سوال میں جواب پورا ہو دوسرا میرے تے گل اٹھائی گئی ہے میں کر گزرنا کیونکہ میں اپنی تبریت اپنی پلات بیان کرنی اکھ جی دیوان صاحب دے خلاف ہے دیوان صاحب تو کی توہین کی انہیں داڑی منی بس ایسے خلاف ہو گیا اتے جیڑی میرے رات نو چودھری صاحب اتے بیٹھے انہوں دے کول میں رات کو مہمان سا میرے ملے رات نو مینو وڈے دیوان صاحب دیا کرامت کچھ سنا گئیاں میرا جی کیتا میں بزرگ تجارت کر ایبح جی؟ اٹھیا کوسر ملا کیا تھا پہنچ گیا وڈے حضرت صاحب میں نظر نہ آئے چھوٹا دیوان آ گیا بیٹھیا گلا چڑ پہ انگریزی معاشرے کے بارے میں آکھیا جی یہ گندا معاشرہ محل بن گیا کہ انگریزی تعلیم کا جو سگوں آخیا کہ جی اگریز آگریز آن سے اسلامی قدر اپنا گئے اسلام وہ لے گئے ہتو رہے ہیں وہ سچ میں آخیا جی حضرت جی وہ اسلام دیا کہڑی قدر اپنا گئے اسگوں آخیا جی مسلم سچ بول میں دکھا حضرت جی جی سچ بول دین تے تو وہ آخد خدا تن نے فر سچنڈے نبی نان پاک نو آدھے وہ جھوٹا رسول ہے سچن تنو پھر آخر نہیں دنیا دے معاملات میں آپ فلم اور اکھے ہاں میں آپ رن ماں اگلی فلم چن دوسری تیسری موٹی چوتھی چ مشوکا بنا کے وچ ہوں اگے وہ بولیا اگلی گا سنو قسم خدا دی کر کے آنا اگ بول آخیا مسلن دی میسج فلم چلائی تی میسج فلم چلتی پی ہے انگریزوں کی وہ انہیں بنائیے نو زباحال نبی پاک سرکار دے اس اندر اسگریز کلیاں نبی پاک دیا گھر والیاں بکھائی گئی کا پھر انگریز نبی پاک دے صحابہ بن گلا اگریز ما بنیا میںچھنا جہرا مولا علی بنیا وہ نبی پاک دی بیٹی کا کی لگا اس قوم کا بٹھا بہ گیا ایک قوم خدا قسم خدا کی پتہ نہیں کتنے کی شکل جب کر کے مارتا کس کہ مارتا ہے کوئی سب ہوں میں دا دا دا نہیں مرتا دب گئی ہے میں جب ایک سنی کہ اور تعریف کرنے لگ پیا کہ ویخو جی وہ نبی نہیں دکھایا ہونا میں آخیا شاہ جی بس میرا تیرنا باڑا حرام ہے میں تھوڑا پانی بھی نہیں پی سکتا ایک نبی پاک دی بیٹی کا شوہر بڑھ کے وکھاوے مو لالی بڑھ کے اس پچھوں چودھری صاحب گوائن میں پانی تک نہیں پیتا اگر میں جرم کھیت اگر میں اس سید نی نہیں رکھایا راہ تو بچاؤ دی میں کوشش نہیں کی جرمدار ہاں ورنہ اللہ ہو کے کلما کسی تو تڑیا ہی میں صرف محمد رسولا پڑیا میں کسی کونے نہیں لے میں ڈنکے کی چوٹ نبی سرور گل کرنی میں ہر میں اپنی بےزتی گوارہ کر سا میں دے خاندان دی کی مستفا بےزتی گوارہ نہیں کر سکتا سیا کوئی میں کر دیا جیڑی میں گل ہے قرآن سرت رکھا اگر ایویں واقعہ نہ گزرا ہو تصدیق نہ کرے میں جرم دینوں مشین چ رکھ کے ٹوکا کر چڑیا گیا جاؤ پر نہا کسے نو بھی من صرف نبی نسبت من دی اپنی کوئی شان نہیں اصا جی ویخنا تے صرف رسول اللہ کا منہ ویٹنا جہاں نو کنڈ کیتی بیٹھا انہیں نو عزت سمجھی بیٹھا انہوں منی مرے گا تو پتے لگے کہ جانے تو کیڑے کہڑے جنم جانے ہوں نوی فلم ایک چل رہی ہے اور او دے اندر کافر حضرت یعقوب علیہ السلام بنے نے حضرت موسا علیہ السلام بنے نے وہاں اس قوم میں نبی ورگا ہاں آئی وہ واجبے کافر آکھے میں خود میں پھر لاہور کے اندر فتوا دیتا ہے جہاں جی اس ایسا ویکھے ویکھے خوش ہو کے و او کافر مرتد خرید والا مرتد ویچن والا مرتد حکومت اتنے ملک دے اندر داخل کروا مرتد ایک فلم نار جی کنے نکاح ٹوٹے کنے کافر ہوئے کنا باہر نکلیا زنا دی نسل حرام دی پی جمتی ہے ایک فلم کنے بے درکاری کی گوا کر سدکا مدینے دے تاجدار کا دا اللہ رب العالمین سانو اپنے پاک نبی تین دا صرف دیوانہ بناوے سونے کا حبدار تے سونے دے گلام دا غلام بنا آخر شیر سفی تے سن راہی دے کوئی ہے کوئی ہے کوئی جڑا کفر والے پاسے رکھ کرے گا چک ٹوئے سٹنا ہے میاسی مستفا کا من ساڈا امام ہے بس میں تلہ موت دے اسی دے مین زندگی دے ایسے ایسے تے اللہ تین جکے اسے تین بہت ہتا الحمد للہ میرا کیسٹ پہ سامنے وہ موضوع خاص ہیں حاصل کراجے گران ایک نام ضرور سنو لنگر آم ہے لنگر کھا کے بجائے شیر اسلام حضرت علام مولانا فضل احمد چشتی تمام دے گیسٹ فیاض رسول چشتی سے کل حاضر کرو جنہوں نے رامت جہاں اڈا حسناباد جلال پور پیر والا روڈ حسن آباد نزدیک علامہ اقبال نو اگریزا ہم ترکی کے اندر میٹنگ جانے اتے بڑے بڑے وزیر ہاں کسے اپنی رنگ لے آئی تھی نال لے جا علامہ اقبال چٹا جواب دیتا کہ میں گناہ گار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں بیچارے قوم دا بابا نہیں بنایا کیوں اگو دلے سن دلے چنا سی دا پیوں بناو چلو جی بنا گیا دی ورنہ مسلمانوں دا باپ داما اقبال مسلمانوں دا باپ رسوے کریم نبی دیا گھر والیا سڈیا ماوا نے مدینے دتاج اور سڈے روحانی باپ نے بے پردگی ہے کہ جدو کسی میٹنگ محفل جاؤ رن نہ ہوئے سوانی پہلی گئی پہلی رن مر گئی تھی دے ریتی جنا جی بعد والی ہے اور یہ رتی جنا جیڑی ہے یہ ڈیوڑی ڈیوڑی گھر دی چھال مار کے نس کے واہ کیا پاک حوالا گلت ہوے میں سر وٹانا رضی ہے سر دی ہے کتاب پڑھ کے ویس جی نہ لکھا کھا ہوی ٹپ کے گئی ہے نسی جہاں ویا روزانہ سکول دیا کتاباں میں تو یہودی یہودی حکومت تو یہودیاں نے پتر روزانہ بابا اے قوم نے فرمایا بابا قوم نے بابا قوم ہے بابا قوم کی تعلیمات کے مطابق پاکستان بنانا ہے دی تعلیم کبھی <تصفح> یہ آیا کہ ہم خدا رسول کے قرآن شریعت کے مطابق اس پاکستان کو بنائیں گے بابے کا با کیوں نہ ہے کی رن پہلی مر گئی ان پہنچ رکھتا سی جس محفل جانا پہن ڈال ہونی باجی کھلوتی اللہ مائیبال ہائے ہائے ہائے <تصفح> وا گجنے تیرے منہ گلوں رب نہیں کٹائی اللہ اکبال اگریزا آخیا ترکی دندر اندر میٹنگ جانے اتے بڑے بڑے وزیر ہاکماؤ گے ہر ہاں کسی اپن لے آئی نال لے جی اللہ اکبال چیٹا جب دگا میں گناہدار ضرور ہوں پر بےغیرت نہیں اسارے بنایا دلے سنیا تالا پیو کیوں بناو چلو جی بنا دے وہ چڑھ لینا غیر گا دی ورنہ مسلمانوں دا باپ تقبال نہ مسلمانوں دا باپ رسول کریم نبی دیاں گھر والیا دیا ماوا نے مدینے دے دے روحانی باپ نے اللہ قرآن نے فرما دے ہم نبی دیاں گھر والیا مومنا دیاں ماوا نے حضرت عبداللہ اللہ مسعود مسودی کرات اندر یہ جملہ بھی نا آئے ابوہم ابو ملائی اللہ. ملائی اللہ. نبی مومنوں کے باپ ہے آل! گل پہ تھوڑا کہ مسٹر نے پہلے دن کفرت پاکستان دی بنیاد رکھی تو سا اس قوم فکر ختم کو سوچ اس قوم دی مر چکی ایمان نا. ایک کتاب آئی پیر بہو دے سلسلے دا ایک درویش فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی کولاچی علاقہ جان د اسمائل خان کلاچی اتوں دے ساتھ اتوں دے یہ پہلو سکول دے تھے اللہ تعالیٰ کرم چکتا اتوں نفے چڈی ارش ہے, وہ تو چھڑی ہے تو جی میں لکھا کتابوں تو پیر باؤ دربار سے سن انٹھ سٹھ درہٹ درد یہ وسال ہے سن انٹھ وسال ہوا یہ والا پیوخانہ دو سو پچانوے صفحے تے لکھ دے پہن جلد پہلی عرفان یہ چھبیویں کتاب اتھوں دی افسوس کے زمانے سے روحانی علوم اور باطنی فنون مٹ گئے ہیں اور باطنی امراض کے طبیب الارواح اور معالج جو قلوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اسلام در کتب اور مسلمانان در قبور والا نقشہ نظر آتا ہے اسلام کتاباں مسلمان کبر ہیں چکے یہ نقشہ سامنے ہوں مذہبی تعلیم اور روحانی تلقین کے دروازے بند ہو گئے ہیں وہ سڑے پہ آخ سن انٹھ چند وشال ہے آج کل کے مدرسے اور کالج ہیں انسانی فطرت اور مذہبی زمیر کے لیے گویا قصاب خانے اور بچڑ خانے ہیں یہاں لاکھوں انسانی قلوب کے معصوم ریوڑ کفر اور الہاد کی کالی دیوی کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار پاک ارواہ دہریت اور بے دینی کی دیوی پر دیوی کی دہلیز پر ذبح ہوتے رہتے ہیں کما کال اللہ تعالی ولا ان قتلهم كان خطان کبیرا اللہ اکی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو ہم ان